ہاں تجیف رکھیے آپ اصل میں ہماری دلیل یہ ہے اس کی دھات کی اشیاء سوائے چاندی اور سونے کے خواتین کو جائز نہیں نہ مرد کو جائز ہے نہ خواتین کو جائز ہمارے علماء نے جزیہ اس حدیث سے لیا کہ ایک صحابی لوہے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تو حضور علیہ السلام نے فرما کیا بات ہے تم میں سے جہنمی کی بو آتی یعنی لوہا جو ہے یہ تو بیڑیاں اور ہتکڑیاں کڑیا جانم میں لوگوں کے ڈالے اس کی تم پر بو آتی تو علماء نے فرمایا بلکہ حرام تک لکھا ہے اور مکرو تحریمی تو سب نے لکھا ہے کہ جتنے بھی یہ دھادیں تانبا ہے پیتل ہے ان کا زیور تو زیور بلکہ اعلی فاضل بریلوی نے ایک کتاب چاہیے اس پر لکھا دھادوں کے استعمال ب جس کا نام عتیب و جیز غالم نئی جو فتح و رضیہ اس میں چھپ گیا ہوگا مگر اعلی حضرت کے زمانے کا مت پرانا ہمارے ذخیرے میں موجود ہے تو اس میں ان دھادوں پر کلام کیا اور دھاد پہننا تو پہننا بلکہ اس زمانے میں جو زری استعمال ہوتی تھی وہ ہوتی تھی تانبے کی تو ورما اس کا جوتا پہننا بھی ناجائز اور یہ آپ نے دیکھا یہ کھلا ہوتا ہے یہ اس پہ پورا زر ہوتا ہے اس کو مغرق یہ زر کی ٹوپی ہوتی ہے نا اس کو تک آلہ حض فاضل بر نے ناجائز لکھا اچھا اب میں کہتا ہوں جائز ہے وہ ٹوپی ہو یا وہ جوتا ہو اس کی وجہ کہ اب زر جو ہے وہ تانبے کا نہیں بنتا بلکہ پلاسٹک کا بنتا اب پلاسٹک جو ہے وہ دھاد نہیں چاہے وہ جوتے پر ہو یا مگرخ ہو ٹوپی پر تو وہ چونکہ اب دھاد نہیں ہے اس لیے وہ جائز ہے وہ پہلے ہوتا تھا تانبے کا تو اسی طریقے سے مرد کو میں نے پہلے تفصیل عرض کیا ایک انگوٹھی ساڑھے چار معاشے میں ایک رتی کم یہ مرد کو جائز ہے ایک نگینہ اور کوئی جائز نہیں اسی طرح خواتین جو ہیں ان کو کوئی امیٹیشن جیولی یعنی تانبے کی بیتل کی نہیں جا تو میں مشورہ یہ دیتا ہوں آج کل ہماری ماں بہنیں چوری اور ڈکیتی کی وجہ سے نقلی زیور پہنتی تو بجائے نقلی زیور پہننے کے چاندی کا بنا لیں چاندی پر سونے کا نکل چڑھا لیں کام چل جائے گا کہیں شادی بیاہ میں جانے آنے میں مگر نقلی زیور نہیں پہنا جائے ہاں پلاسٹک کے جیسے چوڑی ہیں یا کوئی آئرین ہیں یا بوندے ہیں پلاسٹک چونکہ دھاد نہیں ہے اس لیے اس کی چوڑیاں یا اس کے کلپ یا اس کا زیور جو عام طور پر بازار میں ملتا ہے وہ دھاد نہ ہونے کی وجہ سے اس کا پہننا جائز ہے اور یہ جو بناوٹی ہیں ساری چیزیں جس میں تانبا پیتل سلور استعمال ہوتا یہ جائز نہیں مردوں کو بھی اس کے انگوٹھی بہت سے لوگوں کو دیکھا ہم نے انگوٹھی پہنے کہ نہیں بھائی کوئی بواسیر کا چھلہ ہے وہ کوئی پڑھتے ہیں تو بواسیر جائز وہ تانبے اور پیتل کا وہ بھی جائز نہیں ہر ایک مرتبہ علامہ ابو البرکا صاحب رحمت اللہ تعالی لے. کوئی چالیس سال ہو گئے ایک مرتبہ دار الم میں تشریف لائے تھے ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو تو ایک عالم دین تھے ملنے کے لیے آیا تو ان کے ہاتھ میں یہ تعمیر یا پیتل کی انگوٹھی تھی تو علامہ ابوالبرکا صاحب نے ان پہ گرفت کی کہ یہ انگوٹھی آپ نے پہنی ہوئی تو انہوں نے کہا حضور یہ مدین شریف سے آئی ہے میں نے برکت کے طور پر پہ پہن لی اللہ نے فرما یہ آڈر بھی مدینے سے ہی آیا یہ <laughs> گھنگوٹی <laughs> جو ہے بناوٹی یہ پہننا نہیں چاہیے یہ بھی مدینے سے ہی آیا پھر انہوں نے اسی لئے تو گھنگوٹی کو اتار دیا تو اس سے پرہز کرنا چاہیے